انا مَيْتًا فَحْيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ظُلُمَاتٍ كَمَا مَشَى فِي الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ قَالَ هُوَ الْحَقُّ كَذَٰلِكَ يُجْزَى الَّذِينَ كَفَرُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَكابِرَ مُجْرِمِينَ اللہ علیہ وحیث يجعل رسالتا سیصیب الذین آجرمو صغار عند الله وعزاد سجید بما كانوا ينفعون فمن یری الله یهدیه یسرح صدره لیسلام ومن یری ان یضلہ یجعل صدره ضیفا حرجا كأنما يساعد في السماء كذلك يجعل اللہ الرجس على الذین لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقومي السفرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشركم جميعا يا معشرات اني قد استكثرتم من الانت فقال أولياؤهم من الانت ربنا استمتع بعضنا البعض وبلغنا أجلنا الذي أصلت لنا قال نار مفاكم خالدين فيها إلا ما شاء الله حکیم علیم نوبحم نعلی بقار کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کی زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی جس کو لے کر کے وہ لوگوں میں چلتا ہے اٹھتا ہے کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے उसी तरह से निकलने किसी तर, तरह निकल नहीं सकता हम काफिलों के लिए इसी तरह उनके आमार को खुशनुमा कर देते हैं और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया है कि वहाँ अपने मतलब हरेक का चाल फैलाएँ हालांकि हकीकत में वो अपने हरेक के जाल में खुद हैं मगर उन्हें मशहूर नहीं होता جب کبھی ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہی روشنی ہم کو نہ دی جائے وہی چیز ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری بری کا کام وہ خود سے لے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب بھی مسلم اپنے گناہوں کی بادشت میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت اذا سے دوچار ہوں گے بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو سینہ بلند کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو اللہ اسی طرح ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو یقین نہیں حالانکہ یہ واضح کے کے کامن کا کی جو پر وہ دن جب اللہ سب کو گھیر کر جمع کر कर گا اور ان کو خطاب کر کہے گا کہ اے گروہ جن تم نے تو نوئے انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سوچو ان کے رکیف سے غرض کریں گے پروردگار ہم تو ایک دوسرے کو استعمال کر رہے تھے جہاں تک گروہ صاف پہنچا دی تھی مقرر کیا ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو آج تمہارا ہمیشہ کے لیے جب تک بھی اللہ چاہے بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور جانا ہے اور اس طرح ہم آخرت ظالموں کو <تصفح> ایک دوسرے کا ساتھ بنائیں گے اس برائی کی وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہیں طرفہ ہے ہی نہ بلا وہ آدمی وہ شخص جو پہلے مرتا تھا پھر ہم نسل زندگی کا تھی اس لیے آئے تو مجھے تذکرہ تھا یہ تھا کہ مکے کے لوگ حضور قدر کا سرخ سے آتی مثال تمبور کی, کی دریل مانگ رہے قیامت قرآن کریم کے سچ ہونے کی اطلاعات کے سچ ہونے کی دلائل طلب کر رہے وہ درائل چل رہے اور جو وہاں کے بڑے بڑے مجرم ہیں بڑے بڑے کعب ہیں مالدار ہیں رولساں ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو گڑ بتا رہی ہے انہوں نے اختلاف اور اشار کر رکھا ہے کہ آپ حتی کریں اور جو ہماری رسوم ہیں ہماری قربانی کی جانور ہیں ہم کہیں وسیع آگے کریں ہمارا آپسی جو ہے اختلاف ہے وہ دور ہو جائے دل جائے ہمارے آپ میں یہ ساری باتیں ہمارے رسوم کو اپنا ہماری قربانیاں اور ہمارے مل <سؤال> صلی اللہ علیہ وصول ص اللہ علیہ نے فرمایا تھا ان کا زبا کیا منتقل کھایا کرو کیونکہ انقرمانی کے کام ہے تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ خاندان میں شریک رہیں ساتھ رہیں ٹکڑا نہ کریں اس طرح اس کا اللہ کا رہا سلسلہ یہاں چل رہا ہے تو اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے حکوم میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا कि जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं चाँद बूझ कर वो इनके राह पर चलते हैं बादल वाले खूबसूरत लफ्ज़ों से बहकाते हैं उनके पास खूबसूरत लफ्ज़ होते हैं हर दुश्मनी के साथ हर रसूल के साथ और नबी के साथ हमें दुश्मनी की गई है कोई नई बात नहीं है जो आज से दुश्मन हुए जो रसूल सदा के दुश्मन हुए हैं कोई नई बात नहीं है बल्कि हर रसूल के साथ दुश्मनी की गई बादल ने फिरफरेब अल्फात का सहारा लिया है खूबसूरत लफ्ज़ों में अपनी नीयतें छिपाई हैं ये तारीफ रही है تفصیل کے ساتھ وہ بات آ چکی ہے اب یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سوال فرما ہے وہ شخص جو پہلے مردہ تھا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا تھا اور پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی ہے جو پہلے مردہ تھا جو جہالت کی حالت میں تھا جو کتر کی حالت میں تھا جو باطل کی حالت میں تھا وہ آدمی مردہ ہے اس آدمی کو ہم ہاں پر باطل کا شعور نہیں ہے جو جانتا نہیں ہے وہ انسانیت کو کیا سمجھتا وہ زندگی وہ زندہ نہیں ہے وہ انسان تو ظاہر دیکھنے میں زندہ لگتا ہو ایسا آدمی لیکن وہ آدمی زندہ نہیں ہے جس کو حق ہاں اور باطل کا شعور نہیں ہے اور جو سچائی کے رابطے میں چل نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ آدمی جو پہلے مردہ تھا پھر یہی صاحب ہے گرا کے خطے میں چائے کا ملا ہے چائے کی زندگی ملی ہے جب تک پرانے کریم نازل نہیں ہوا تھا اور حضور افزا تشریف نہیں لائے تھے ان کے سامنے حالت کا آفتاب ضلع نہیں ہوا تھا اس وقت تک کیا چیزیں یہ حضرات شرابی کی مانگو جائے گی مشہور کے سارے کوئی زندگی نہیں تھی عرب کا جو غیر مقم آسف جانتے ہیں آدمی سن رکھا ہے کہ عرب کا حالات کیے تھے یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ بتا کرتے تھے رابے پیتے تھے کھیل کھیلتے تھے کوئی ان کا نہیں تو کلچر نہیں تھا کوئی لک ڈکیتی یا لوٹ مار یہ انداز تھا کوئی حکومت تو کیوں نہیں جن کو سنبھال کے قبائلی سسٹم تھا تو لوٹ مار کر کے جو حاصل کر لیا جو مل گیا کہاں سنی چوری ڈکیتی ذنا کاری بدکاری بدکاری اتنی کہ فخر محسوس کرتے تھے بدکاری پر فخر اور عورت سے شرط تبا دیتے تھے اس کو زندہ یہ حالات تھے جب دور اکوائے کیا کہ کیا بن گیا یہ لوگ وہ زندگی جو ہے جو جہالت کا جو ہے اندھیرا چھایا ہوا تھا دور ہوا اسلام کو اجالا ان کو ملا یوں سمجھے کہ مردہ زندہ ہوا جیسے مردہ تھے یہ لوگ ان کے اوپر زندگی نہیں تھی انسانیت سے دور تھے کوسوں دور تھے اسلام کے سطح میں زندگی ملی حرارت ملی اجالا ملا تو قرآن کریم سوال کر رہا ہے کہ آج تم ان لوگوں کا مطالبہ کر رہا ہے ہوگی پھر تمہارے راستہ آ جائیے دوبارہ پھر اسی علاقے کو اپنا لیں انہیں ادھروں میں واپس لوٹ جائیں خدا نے ایک چرام دیا ہے ان کو کہ تمہارے اندروں میں پھر واپس لوٹ جائیں تمام دنیا جانتی ہے کہ جیسے کردار کے یہ لوگ ہیں جو ان کا کریکٹر ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کے انداز دوسرے کے ساتھ پیش آنے کے لیے برداؤ تھے یہی لوگ جو عصمتوں کے لٹیرے تھے آج اسمتوں کی محفوظ ہیں جو جھوٹ بولنے والے تھے, آج سچ کے جان دینے والے ایسے لوگ ان کرداروں کا ضرورت انقلاب آیا ہے قرآن کی بنا پر تم چاہتے ہیں وہ دوبارہ دے یہ اسی راہ پہ آ جاتے وہی سب کچھ شروع ہو جائے ایسا کیسے ہوتا हम ان کا یہ مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اصلافات دور کرو مل جل کے رہو مہنگائی بھر کے رہو کیا جھگڑا کھڑا کر گیا تم نے یہ اس کا جواب اللہ کرنا دے رہا ہے اب امن کہنا میں تن کا نہ وہ شخص جو مدا تھا اور ہم نے وہ نور عطا کیا ہے اس کو وہ چراغ عطا کیا ہے اس کو جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے جالنا لہو نورشی بھی کنار وہ چراغ یعنی پرانے قریب وہ چراغ ہے یہ پرانے قریب وہ شخص جس کو ہم نے ایک چراغ عطا کیا ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے میں راہ دکھاتا ہے اور اس چراغ کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا چلتا ہے یمسی بھی کنار یہ نہیں ہے کہ پیالے کے نیچے ڈھک لیا ہے اس چراغ بلکہ تمام سماج میں اس کا اجالا پھیلا رہا ہے چراغ کو لے کر سڑکوں پر چل رہا ہے جا رہا ہے چھپا کے اپنے کمرے میں نہیں رکھ لیا ہے اس چراغ کو مسلمانوں کی شان یہ نہیں تھی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھ لیا ہے بس کسی کو بتایا نہیں چراغ ایسا کہ اپنے گھر میں آنگن میں اجالا ہے سڑک سے اندھیرا چھایا ہوا ہے یہ نہیں پرانے کریم کہہ رہا ہے یہ چراغ کو گھر کے آنگن میں نہیں چلنا چاہیے اسے چلنا چاہیے لوگوں کے بیچ میں جب چیز نہ لوگوں کے بیچ میں چلنا چاہیے اس چراغ کو آپ گھر کی زہریل پر رکھیے اندر مت رکھیے کمرے مت کر کے مت رکھیے کیونکہ آپ سے اپنی نجات اور رکھنی ہدایت کے لیے نہیں ہے جواب جواب دے بندگان خدا تک بھی روشنی پہنچنی چاہیے یہ آپ کا فرض ہے جس میں اشارہ ملا کہ قرآن کریم کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اور قرآن کریم کا اجالا دوسروں تک پہنچانا یہ ایک مسلمان کا فرض عملی ہے یہ ہم سی نہیں پھرنا ایسا چراغ کیا ہے جس کو لوکر لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے پھرتا ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے پھلت ہونی چاہیے زندگی کا جو پیغام خدا نے دوسری دنیا تک پہنچاؤ دوسرے لوگوں تک یہ دعوت کا پیغام آپ کو شاید ملتا ہے جالنا لہو نورسی بھی تو ایسا انسان جس کو اللہ تعالی نے یہ ضابطہ ہدایت دیا ہے یہ روشنی اتاسی ہے جس کی وجہ سے ہو حالت کے اندھیروں سے نکلا ہے جس کی وجہ سے اس کو زندگی ملی ہے چاہے کہ کریم مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے اندھیروں میں اجالا عطا کرتا ہے زندگی گزارنے کے حساب سے وہ دیتا ہے اور پھر اس کلان کو آدمی دوسروں تک پہنچاتا ہے دوسرے کو اجالا پکتا ہے اس کا اجالا خود اس کی ذات تک نہیں رہتا دوسرے کی ذات تو ایسا بی انسان کمما سلوک اس انسان کی طرح کیسے ہو جائے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی اس کے اندھیرے کیا ہیں یہی کی حالت کے تواہم کے غلط عقیدوں کے غلط اعمال کے غلط خیالات کے یہی اندھیرے ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں اور قرآن بتا رہا ہے لئی سا بخار ذیم جی مینہ یہ اندھیرے ایسے کم وقت ہوتے ہیں کہ پھر آج ہی جب ان پھنس جائے تو نکل نہیں پاتا یہ ان کی تاثیر ہے اندھیرا جب کسی کو پسند آ جائے اندھیرے جب کوئی بہت دن رہے تو اندھیرا ہی اس کو اس چکر میں اچھا پھنستا ہے بدیق بدیق اور برائی کے اس سے نکل نہیں پاتے بادل کی بادل سانپ کی طرح لپیٹ لیتا ہے آدمی کو نکل نہیں پاتا ہے دکھا دیجیے کیوں غزالی کا ذریعہ کافی ہمارا کامیاب ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ही یہ رسول بنایا ہے کہ انکار کرنے والوں کو ان کے عمل بھلے لگنے لگتے ہیں اندھیرا ہی پیارا لگنے لگتا ہے جو اندھیرے میں رہتے ہیں جن کو اندھیرا رات میں بہت کہہ چاہتا ہے دن میں گائے جو اندھیروں میں پلتے ہیں ان کو اندھیرے پسند آتے ہیں وہ جو اندھیروں کے باتیں ہیں اندھیروں میں رہنے والے اندھیروں کو چاہنے والے اندھیروں کو پسند کرنے والے والا وہ انسان جس کو خدا نے ہدایت سے خراق عطا کیا ہے اور اس ذمے داری کے ساتھ عطا کیا ہے کہ ایک کو دوسروں تک پہنچاؤ وہ کیسے ان سے کمپرومائز کر سکتا ہے کیسے ان میں شامل ہو سکتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے کون آدمی اپنا اجالا بیچے اندھیرا خرید اندھیرا خرید سکتا ہے ऐसे कौन कर सकता है कुरान करीब सवाल करना तुम्हारी ये दावत क्या हो और ख़त्म करो इलाफत और क़ायम करो और एक हो जाओ सब किताब इम्तिया मनोसूख का दिल से दिल मिला लो सीने से सीने मिला लो ऐसा कुरान करीब तरह कैसे हो सकता है इस वो शख्स ने इसको खुदा करीब हजायब को डा दिया है कुरान और यह जिम्मेदारी डाली है कि लेकर तब लोगों तक पहुँचाओ अधेरे को और एक वो है जो अधेरों में रहना चाहता है اور روشنی سے نفرت کرتا ہے, اور کو ایک دی ہے. نور دیا پنگناس جس کو لے کر لوگوں کے درمیان چل رہا ہے تاکہ اس جالے کو پھیلائے تمام مصروف ظلمان سے لے سا بھی خارج بھی تھا کہاں وہ کہاں وہ آدمی जो اندھیروں میں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ پاس نہیں ہے وہ اندھیروں کو بھنگ کرتا ہے اندھیروں میں رہتا ہے اور یہ روشنی کا سفیر ہے یہ روشنی پھیلاتا ہے ان دونوں میں کوئی وہ سوال ہی پتا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک سال ہو جائے جی گزاری کرتی کا ہے الکافی نا میں کامیاب ہوں کیونکہ ہم انکار کرنے والوں کو ان کے اعمال ان کو دیا کرتے ہیں ان کی نظر میں بہت خوبصورت کر دیا کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اندھیرے ہی پیارے لگتے ہیں سفیر رفیق والوں کو کالا ہی رنگ خوبصورت لگتا ہے ان کا ان کا معیاری یہ ہے کہ دانت پیرے ہونے چاہئیں اور رنگ کالا وہ اتنا ہی نہیں جتنا زیادہ فلدار ہوگا اتنا ہی زیادہ خوبصورت تو ان کا معیار اس میں ہی یہ بن جاتا ہے کہ دھیرے رہی ان کے ہاں وہ خوبصورت کہلاتے ہیں اور غزالی کا جاننا ہے کہ کل قریدین اکاپی ہا علی گروی ہا اور رہی یہ بات کہ تم بڑے بڑے سردار ہو مخالف ہو اسلام کے اگر کمپرومائز کر لیں تو یہ محالمہ ختم ہو جائے گی سردار ساتھ آ جائیں گے اسلام کے یہ بات تمہارا یہ مطالبہ تمہاری یہ کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں اسلام کے ساتھ آ جائیں گے اگر آپ اس مخالفت کو ختم کر دیں یہ بلاجی کی تنزیریں جو آپ کرتے رہتے ہیں دوسرے کے اوپر کیا ضرورت ہے اس کو اچھا کہتے رہیے ٹکڑے کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو قبول کیجئے جس نے آپ کا دل پھاڑ دی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنی ہیں آپ کو اس ہی نہیں اس میں ایبن ہے اس میں اس میں ہے یہ ختم کیجئے کس نمبر بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے قدیم اور یہ تو ہمیشہ ہوا کہ ہم نے ہر وقت لرتیں ہر بچے اکابیر بڑے بڑے جو لوگ ہیں مجرم ہی ہاں وہی اس کے مجرم ہوتے ہیں وہ اپنے مکر کا جال پھیلاتے ہیں کبھی وہ کاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا یہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آتا ہے اردو میں اکابر کا تو یہی رول رہا ہے یہی ہوتا ہے اکابرہ مجرم ہی ہے ہم کرتے ہیں ایسا ہی ہماری نصیحت ہے یہ چیز میں جیسے آپ کو باطل ہے جس میں ملزموں کو ہم اٹھاتے ہیں اور مجرم آپ کے راستہ روکتے ہیں اندھیرے کے یہ سفیر سچائی کے بیچ جنے نہیں دیتے ہمیشہ خوب مارتے ہیں اس کے خلاف ہمیشہ ہم ہوتا ہے ہمیشہ ہوا ہے سلالی کا جالنا بالکل نفر یتی ہر بستی میں کابرہ مجرم ہی ہا اس کے بڑے بڑے ملزموں کو پیچھے لگا لیتے ہیں سچائی کے لیے انکرو تاکہ خلاف حالانکہ ان کی ہر چال ان کے ہی خلاف ہوتی ہے ہر چال اپنے کو برباد کرتے ہیں پمائش اور لیکن اپنی ناسانی کا احساس نہیں ہے. دنیا اور آخرت کتنا چاہیے یہاں بھی برباد اور وہاں بھی برباد ہے یہاں بھی نہیں پاپ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتا ان کا اور آخرت نہیں ہے تم آئے تو اب یہ ان کا انداز کابر جو تھے وہاں جو حضورہ خلاف کھڑے ہوئے جن کو منظم کیا ان کی دلیل اور دلیل کا خلاف کرانے کے لیے دیر جب ان کے پاس کوئی نشانی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں لنگ مینا ہم اس پہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے جو بھی لائے تمہارے پاس اچھا آئے ہوئے تمہارے پاس ہمارے پاس تو نہیں ہے ہم نہیں لائیں گے ایمان حتٰ نوتاب اسلامہ ادیہ رسول اللہ جب تک ہمارے پاس بھی وہی نہ آئے جو تمہارے پاس آتا हत्या ना जब तक ना आए हमारे पास मिसला माँ ऊके रसल्ला जैसा अल्लाह के फैसलों के पास आया जैसे अल्लाह के रसूलू के पास आया करते हैं वो चीज़ हमारे पास भी आए हमारे हाथ से भी चाँद के टुकड़े हो जाएँ हमारे हाथ से भी वो जजात जाहिर हों हमारे पास भी खुदा के फरिश्ते आएँ तुमने तो देख लिया ले आई मन क्या कमाल की बात है हमने तो नहीं देखा हम तो नहीं लाते तुम्हारे पास ये फरिश्ते आता है तुम कुछ चीज़ मालूम है तुम ले आए हमारे पास तो कोई नहीं आया हम क्यों लाएँ हम तो नहीं लाएँगे हमें ہمارے پاس آئے گا ہم بھی بن جائیں گے سچائی کے پرستہ ہمارے پاس آئے گا ہم بھی بن جائیں گے لگ بھگ میں یہ خدا جانتا ہے کہ اپنا منصب رسال کس کو عطا تمہارا کام تھوڑی ہے تم تھوڑے درشن لے کے بیٹھ گئے ہو مجھے ملنے چاہیے میں رسول بن جاؤں میرے پاس بھی لائے تم کون ہوتے ہو میں بڑا سردار ہو اس لیے بہت پیسے ہیں میرے پاس چکے اس لیے بڑا مالدار ہوں اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ لولا الدین رجول مین القریتِ عظیم یہ مکہ اور مدینہ میں بڑے بڑے مالدار پڑے تھے ان خبر کیوں نہیں آیا کوئی فرشتہ انہیں خبر آ گیا جن کے پاس اپنی زیادہ دولت کیوں نہیں ساری بیوی کی دولت, دولت ان کے پاس کیوں آ فرشتہ اور ہم کڑو بھی, بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے فرج وہاں پہ آ رہا یہ کیا طریقہ ہے فرض وہاں پر آنا چاہیے تھا یہ تو اللہ تعالیٰ فرما اللہ عالم ہے یہ جالو رسالت یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ آپ کی رسالت کا منصب کو معلوم ہوا کہ رسالت کا یہ منصب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے واقع سے ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ صفات بھی ہوتی ہے جس کی بنا پر خدا تعالیٰ یہ منصب دیا کرتا ہے بندے میں کچھ صفات بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو منتخب کرتا ہے بہر آدمی تو پھرجر نہیں فصل تو کوئی ایک ہی ہوگا وہ ایک کون ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ تھوڑے کہ محبوض اللہ جس میں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آئے گا اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ریزرشن آپ نے نہیں کر رکھا ہے تو یوسیب اللین اجلم و عند اللہ واضح آپ شدید بھی میں کرنے ضرور یہ بڑے بولے جو ہیں لباتیں بنا رہے ہیں ان کی تو ساری اگڑ نکل جائے گی جب ہم انہیں ضریل کریں گے قیامت کے روز اللہ تال شدید ہو جائے گی یہ بڑا بڑا کے باتیں بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آنا چاہیے تھا اس کے پاس آنا چاہیے سر ہم بہت بڑے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے یہ سارا جب ان کے, کے, کے تکبر کی بنا پر اللہ تعالی ان کو شدید سے عذاب شدید اب ایک عام رسول اللہ تعالی ایک جنرل رول مین یری ان یغ اللہ لہو يہ جالسد رہى يقن ہر اللہ جس کو ہدايت دینا چاہتا ہے اس كينہ اسلام کے ليے دیتا ہے يہ شرافت رہ الاسلام اس اسلام كے ليے دیتا ان جس کو گمراہ چاہتا ہے يہ جالسد رہى اس کا سينہ تنگ کر دیتا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا حرج كہتے ہيں اس وادى جہاں ہوتے ہیں بہت تنگ راستہ کانٹوں سے ہوا بچ بچ کے آدمی نکل رہا ہے تو بھی کانٹے اس کو چھل رہے ہیں حارج ہے کیونکہ سینے میں کانٹے ہی کانٹے بھر جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اسلام سے دور رکھنا چاہتا ہے کانٹے بھرا دل جس کا ہے اسلام اس کے لیے نہیں ہے اسلام اس کے لیے جس کا دل پھول جاتا ہے نرم ہے صاف ہے سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اداس ہے خود کے لیے اسلام اس کے ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے صاف کر دیتا ہے کھول دیتا ہے دروازے سینے کا دل کھلے پٹ کھلے ہوتے ہیں سچائی قبول کرنے کے لیے میں یور رہوں جسے گمراہ کرنا چاہیں یہ جلس رہوں تو کر دیتا ہے اس کے سینے کو سیک تنگ ہرچ کانٹوں سے بھرا ہوا شک کے شبہات کے کانٹے یہ غلط کہ وہ غلط ہے یہ ایسا کہتے وہ ویسا کہتے یہ کیوں نہیں ہو گیا وہ کیوں نہیں ہو گیا یہ ساری باتیں یہ کانٹے بھر جاتے ہیں اس کے دل میں اس کو نہیں ملتی وہ سمجھ رہے ہیں بڑے انٹرچولس ہیں بڑے طلباً ہیں کتنے سوالات پیدا کر دیے ہم نے ہم نے سوالات بھی گھیر لیا ہدایت کو لاجواب کر دیا خدا کے رسول کو حالانکہ کانٹے ہیں سوالات نہیں ہیں شبہات اور اس کانٹوں دل ہدایت کی نہیں ہوا وہی حرجن تنگ ہے اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے جس کا سینہ اسلام نہیں کانا جیسا کہ وہ ایسا تنگ ایسا گھٹا ہوا इस्लाम को कबूल करने से जैसा कि वो आसमान के ऊपर चढ़ रहा हो ऊंचाई के ऊपर चढ़ रहा हो आदमी ऊंचाई पर चढ़ रहा हो ऐसा संगे कितनी करीम जैसा आदमी ऊंचाई पर चढ़ रहा हो तो ऊंचाई पर चढ़ते वक्त सीना खुदता है आदमी क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है ऑक्सीजन जो है वो कितना ऊपर जाते हैं कम उड़ जाती है سینا گھٹتا ہے عرب کے اندر جو پہاڑیاں ہیں وہ اتنی اونچی نہیں ہے کہ اس میں آکسیجن کا پرابلم بدرو یعنی یہ جو ہے پہاڑ ہے جیسے نیچے نیچے پہاڑ ہیں سارے بہت نیچے چھوٹی नहीं پہاڑیاں ہیں جس پہ چڑھنے سے کوئی سینہ نہیں گھٹتا کوئی سینا نہیں گھٹتا چڑھنے سے تو قرآن گریم یہ وہی تجربہ ہے یعنی مرد بکلے جو سائنسداں ہیں کوٹ کیا ہے तो सिर्फ जो केटू वाले ये केट पर चढ़ने वाले हैं है है, है। है, है। है है। लिहाजा खुदा तला का अरब में रहने वाला कोई आदमी यह बात नहीं कहता जैसा कि सीना उसका ऐसा घुटने लगता है इस्लाम के नाम से جیسا کسی کا اونچائی پر چڑھتے وقت سینہ گھٹنے لگتا ہے کا نما یہ سعدتما غزالی کا یہ جار اللّہ الرزین اور خدا اسی طرح تنگ کر دیتا ہے انکار کرنے والوں کے سینے کو کہ اس میں سے غلاجت باہر نہیں جا پاتی سچائی اندر نہیں آ ایسا تنگ سچائی نہیں جا پاتی یہ اللہ تعالی کا آمخل بین فرما رہا ہے اور رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ اللہ ہی گمراہ جب کر رہا ہے اور دے رہا ہے تو پھر بندے اس میں ہو رہا ہے تو کئی بار کو دے خداء تعالیٰ کی ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی غذا کرنے کا مطلب کیا ہے کئی بار اس کی وضاحت ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ آپ جو راستہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کی ہدایت اور اسی راہ پر آپ کو سلوتے دیتا ہے یہ خدا کا عام قانون ہے آپ ہاتھ سے کام نہیں لیں گے تو آپ کا ہاتھ چھل ہو جائے گا پیر سے نہیں چلیں گے تو آپ کے پیر مارے جائیں گے ایسی ہی آپ دل سے کام نہیں لیں گے تو آپ کا دل بھی مر جائے گا اب چونکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا ہی کے नशीियत से होता है इसलिए खुदा उनको अपनी तरफ महसूस कर लेता है हमने पैर किए और हमने इनका हाथ हल किया हालांकि हाथ इसलिए छल हुआ कि आपने उससे काम नहीं लिया और पैर इसलिए छल हुए कि आप चले नहीं उसे लेकिन कहा गया ये कि हमने ऐसा किया लगा तो ये गुमराही और हिदायत का उसूल भी यही है जो आदमी अपने दिल से काम नहीं लेता है हिदायत को पसंद नहीं करता उसका दिल वापसी बन जाता है तो तो जिस चीज काम ही नहीं लिया उस से काम काम नहीं लेती आप रख बर्तन को भी किसी चीज़ को भी रख दें अगर और उसे काम में ना तो वो हो जाती है वो चीज़ यही है क्या पिकाड़ा रही इसको आप काम में बदलाई चाहिए साथ छोड़ दीजिए मट्टी धूल में बेकार हो जाएगा खराब हो जाएगा का, काम करना छोड़ देगा और ज़्यादा छोड़ दीजिए और ज़्यादा बेकार हो जाएगा इसी तरह दिल का हाल भी है कि जब दिल को आज के काम में नहीं लाता तो वो काम करना छोड़ देता है फिर उससे राय नहीं और मनसूब अल्लाह तक बेहतर फरमाता है क्योंकि दुनिया में एक कारखाना अलम कितना भी चल रहा है तो खुदाई को गुमस चल रहा है उसकी मुश्किल से चल रहा है तो अपनी तरफ मनसूख कर लेता है कि हमने गुमराह किया और हमें राय किया لیکن فی الحاظ ہدایت اور گمراہی آدمی کو اپنی چوائس کی بنا پسند ہے جو وہ عبدلی راستہ کرتا ہے اس کی بنا پر مستقیمہ اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا سیدھا راستہ ہے تمہارے رب کا ٹیڑھا نہیں ہے بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اسلام کی قرآن کی خدا کے رسول بالکل سیدھا راستہ ہے ٹیڑھا کیوں لگتا ہے مشکل کیوں لگتا ہے दुशवार गगुजार क्यों लगता है जब सीना संख और कांठों से भरा हुआ हो तो ऐसे आदमी को ये सीधा रास्ता भी संख और दुश्वार गुजार है ये आदमी के अपना जावी नजर का फ़र्क है महंगे आदमी को अच्छी टेढ़ी दिखाई देती है उच्चीज टेढ़ी है तो ये आंख में फर्क है ये आँख में है जिसको सच्चाई का रास्ता मुश्किल लग रहा है इससे मतलब नहीं कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल है सीधा होता है मुश्किल नहीं होता आदमी के अपना जावी पलट जाता है तो हर सीधी रोटी नजर आएगा हर्ची रोटी नजर आएगी قط فصل نہ لایات یہ اور ہم نے تو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں مگر کس کے لیے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے اور جو نہ کرنا چاہیں انہیں سکھوئی قومی یہ عزت کرون تو وہی بات سیدھا ان کے لیے ہے جو چاہیں ان کے لیے نہیں ہے جو نہ چاہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ یا ان ان لوگ کے لیے جنہوں نے اسلام کے راستے کو انتخاب کیا ہے ان کے لیے دار السلام ہے جن ان کے رب کے پاس. اسلام جنہوں نے پسند کیا ہے ان کے لیے دار السلام اسلام کا مطلب سلامتی دار السلام کا مطلب سلامتی سلام سلام کا سلامتی کا گھر ملنا چاہیے اسلام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن سلامتی کا ضامن ہے کا مطلب یہ دل. اسلام یعنی آمن. اسلام کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے سلامتی کا گھر جنہوں نے اسلام کو پسند کیا ہے یعنی جنہوں نے وہ راستہ امن و سلامتی کا پسند کیا جو دنیا میں بھی امن اور سکون عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی امن و سکون عطا کرتا ہے تو دنیا میں بھی سکون اس نے عطا کیا تھا آخرت میں بھی کرے گا سکون جس سوچ نے جس نقطۂ نظر نے اسلام نے دنیا میں ان کو سکون دیا تھا کیونکہ وہ اسلام تھا اس نے آخرت میں بھی ان کو دار السلام دیا جو وہ سلامتی یہاں سے شروع ہوئی وہ وہاں تک پہنچ تو ہم دار السلام یا اندالم بہو بما کانو یا خدا ان کا سرپرست ہے ان کے امال کی بنا یعنی اللہ کی سرپستی کا حقاق اتحقاق انہوں نے خود پیدا کیا ہے اپنے امال کی بنا پر یہ نہیں کہ اللہ لمیا جو ریڑیاں بانٹ رہا ہے بس جہاں جا گر رہی ہیں اصول ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے اعمال کی بنا پر اتحقاق پیدا کرتا ہے آدمی اللہ کی رحمت بل یوں بیمار کا نوں یا ملون اب یہاں اللہ سے بتا رہا ہے کا منظر رہا سارے جتنے بھی ہیں اعتراض کرنے والے یہ اسلام کی کرنے والے یہ سارے اور اصلاق کی راہ پر چلنے والے بھی اکٹھا ہیں انسان بھی اکٹھا ہے شیطان بھی اکٹھا ہے سارے کے سارے جو انسان میں گمراہ پہ لگے ہیں شیطان جو انسانوں میں بھی ہے اور شیطان جو جنوں میں بھی جو کی ساری ہے رلیز کی خصوصیت ہے سارے اکٹھا ہے میں دانشور میں اور اللہ ر تعالیٰ بڑا ایک پر لطف سوال جواب فرما رہا ہے یوم یا شروم دنیا سب کو اکٹھا کر لے گا اللہ کے کا یہ جو سوال کر رہے ہیں بہت زیادہ اطلاعات فرما رہے ہیں ان دانشوروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اور سیدھے سادھے چلنے والوں کو بھی سب کو اکٹھا کر لے گا اللہ قیامت کے دن اور سوال کرے گا یا معاشرہ الجن اے رہبرانے جن اے رہبر اے گمراہ شہدین